الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه ونيم وقال تبارک الله في مقام آخر اک للناس حسابهم وهم سا بہوں بہوں فی غفلتون تبارک تعلیٰ ولظین آمن و اشد حبن صدق اللہ العظیم محبت سے سب درشی پڑھنے بچیاں بھی اور مرد بھی علام و صلی اللہ علیہ دینا محمد ولا سا محمد وبارک وسلم علام و صلی اللہ علیہ دینا محمد نا محمد وبارک وسلم اللّہ مسل علیہ سید محمد ولاٰ علسی دینا محمد وبارک وسلم انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے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 تو بوڑھا آدمی تو چلا گئے صبح ہے کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے ایک اپنے علم اپنے تجربے اور اپنے عقل کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ زندگی دکھوں والی تکلیفوں والی ٹینشن والی ڈپریشن والی زندگی ہے اور ایک زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے یہ جی زندگی سکھ والی سکون والی اتمنان والی اور مزے والی زندگی اب ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہر عقلمند بندہ اور بندی اللہ کی یہی انتخاب کرے گی کہ مجھے سخ والی سکون والی اتمنان والی زندگی چاہیے تو اس کے لئے انسان کو ہر وقت اپنے مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے جب طالبات پڑھنے آتی ہیں تو ان کے سامنے مشیخ نے علماء کرام نے بڑے بڑے پانچ مقصد رکھے ہیں وہ ہر وقت دماغ میں رہنے چاہیے نمبر ایک کہ علم کو ذوق و شوق سے حاصل کریں پورے شوق سے توجہ سے دھیان سے پورے ذوق و شوق سے علم کو حاصل کریں اور ساتھ یہ کہ نیت بھی ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے تو شوق ذوق و شوق سے علم حاصل کرنا پھر اس پر عمل کرنے کی نیت ہو اور عمل کرنے کی ساتھ ساتھ کوشش کرنا عموماً شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ ابھی تو علم حاصل کر لیں جب فارغ ہوں گی تو پھر اکٹھا ہی عمل کریں گے جو انسان روز کا کام روز نہیں کر سکتا وہ چھ سال کا کام اکٹھا کیسے کرے گا تو اس نفس اور شیزان کے دھوکے کو دل سے نکالنا چاہیے جو آپ نے علم کی بات سنی حدیث قرآن سنا اسی وقت اس کو عمل کرنے کی نیت کریں تو ذوق و شوق سے علم حاصل کرنا پھر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اخلاص ہو تیسری منزل طالبات کی اخلاص ہوتی ہے کہ اگر ریاض دکھاوے کا عمل کریں گی تو عمل آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا عموماً عورتوں کی زندگی میں ریا اور دکھاوا بہت ہوتا ہے کپڑے پہنیں گی تو دوسروں کو دکھانے کے لیے بلکہ بعض جگہ تو جلانے کے لیے بھی کپڑے پہنتی ہوں کہ وہ دیکھ کے جلے گی ورنہ دکھانا تو اکثر ہوتا ہے حالانکہ کپڑے پہننے میں یہ نیت ہو جیسے حدیث میں فرمایا اللہ جمیل ہے و یحب الجمال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے میں اللہ کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن لوں۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی نے فرمایا کہ امریکہ میں ایک یہودی عورت مسلمان ہوئی اور جب وہ نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرتی تو ایسے جیسے کوئی شادی پہ جانے کی تیاری کرتا ہے۔ نئے کپڑے پہنتی، صاف ستھرے کپڑے پہنتی اور بڑا کپڑے اور اللہ کے ساتھ بلکہ ہر نماز میں نئے کپڑے پہن لیتی تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں کرتی ہیں کہا لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں میں اپنے پیارے رب کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہی ہوں تو واقعی کپڑے اس میت سے پہننے چاہیے کہ میں رب کو دکھا رہی ہوں اور ان پاک صاف متحر کپڑوں کے ساتھ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے گا اگر ریا کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو اس نماز پڑھنے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا کہ آپ کے جسم کے اوپر تو ریا کا لباس ہے اور ریا والے اعمال اللہ قبول نہیں کرتے اس لیے ہماری نمازوں میں حضوری نہیں تو اکثر طالبات اور عورتیں دکھانے کے لیے کپڑے پہنتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ تو اخلاص ہو حضرت آپ کے علاقے بالا کوٹ میں بہت بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان میں حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اپنے شیخ سید احمد شہید سے کہا حضرت میں نے سو نفل پڑھے ہیں لیکن دو نفل بھی ایسے نہیں جس میں پوری حضوری ہو تو حضوری والی نماز تو سکھا دے تو حضرت نے کہا تحجت کے وقت میرے پاس آنا جب حضرت حجت کے پاس گئے کہا جائیں اللہ کی رضا کے لیے وضو کریں کوئی دنیا کا خیال نہ آئے وضو کرتے ہوئے خالص اللہ کی رضا کے لیے وضو کریں وضو کر کے آ فرمایا کہ اب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دو توبہ کے نفل پڑھ لو اور وہ نفل پڑھ رہے تھے حضرت ان کے قلب پہ توجہ دے رہے تھے اور وہ دو نفلوں میں سارا وقت رو رو کے نماز پڑھی میں فرمایا کہ واقعی میں نے زندگی میں ایسے دو نفل نہیں پڑھے جو میرے شیخ نے مجھے دو نفل پڑھنے سکھا دی تو نماز بھی سیکھنی پڑتی ہے تو اخلاص والے عملوں کھانا پینا جس طرح بھی زندگی گزارے یہ آج اس پہلی دفعہ کراچی میں انیس سو اکانوے میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر کیا اور پہلی دفعہ حضرت کے ساتھ کھانا کھایا تو پہلی مجلس میں جیسے بندے کی طبیعت میں تکلف ہوتا ہے اور میں نے تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں رکھ کے کھانا شروع کر دیا تو میرے حضرت نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ گھر میں بھی اتنا کھاتے ہیں میں نے کہا جی نہیں گھر میں تو زیادہ کھاتا ہوں کہا یہ تکلف کا کھانا ہے ریا اور دکھاوے کا کھانا ہے تو یہ جو اندر جائے گا اور اس سے جو طاقت بنے گی انرجی بنے گی تو وہ ظلمت ہوگی یا نور ہوگا مینکا جی ظلمت بنے گی تو پناہ ظلمت جب اندر بنے گی تو اس سے گناہ کے عمل کرو گے نیکی کہ وینکا جی گناہ کے عمل ہوں گے تو پناہ بنیاد درست کرو کھانا بھی اچھی نیت سے کھاؤ اخلاص سے کھاؤ اور یاد دکھاوے کا کھانا نہ کھاؤ اور اس نیت سے کھاؤ کہ اس سے جو طاقت آئے گی میں اس سے اللہ کی بندگی اور عبادت کروں گا کھانے کا طریقہ سکھایا لباس پہننے کا طریقہ سکھایا لوگوں سے ملاقات کا طریقہ سکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ملے گپ شپ لڑانے کے لیے لوگوں سے نہ ملے عموماً مدرسوں میں ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہم بھی مدرسہ چلا رہے ہیں تو آپس میں لڑکیاں دوستیاں بہت کرتی ہیں شروع میں کہتے ہیں یہ دوستی اللہ کے لیے حالانکہ کچھ عرصے بعد لفسانیت اور شہوانیت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مصیبتیں آ جاتی ہیں ان کے اوپر حتیٰ کہ یہ دنیاوی دوستی اللہ کی دوستی سے بھی بڑھ جاتی ہوں ایک دوسرے کی دوستی میں وقت لکھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں جدائی میں اور اللہ کی محبت میں تو نہیں کبھی روئی تو یہ بہت بڑا فتنہ مدرسوں میں برپا ہو گیا کہ ایک دوسرے سے دوستی کرتی ہے اور وہ دوستی آگے بڑھتی بڑھتی بڑھتی اور کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے جو اللہ کی محبت کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ چیز نہیں رہتی تو طالبات کے لیے پہلا ذوق کو شوق سے علم حاصل کرنا پھر عمل کرنا عمل اخلاص کے ساتھ کرنا لوگوں کا بت توڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے اکثر گھروں میں عورتیں یہی کہتی ہیں گھر صفائی کر رہی ہیں کوئی بھی کام کر رہی ہیں بس ذہن میں آتا ہے کہ لوگ کہیں لوگ کیا کہیں گے ہمیں حتیٰ کہ گھر کی جھاڑو دیتی ہیں کوئی بھی کام کرتی ہے لوگوں کا بت نہیں ٹوٹتا کہ جی لوگ کیا کہیں گے لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو اللہ کیا کہے گا اس لیے قرآن میں لو مت الم کہ کسی کی ملامت کا خوف نہ کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے جو کریں خوف علائم اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہزار خوف لیکن لیکن و دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق کہ وہ جو بات کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ لوگوں سے ڈر کے یا لوگوں کی رضا کے لیے نہیں کرتے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اخلاص کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے رضا اللہ کہ ہر ہر کام اللہ کی رضا کے لیے حب تک لالحقبول اللہ ولبغز اللہ کہ اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لے کہ میری محبت بھی اللہ کے لیے رضا کے لیے اور میری دشمنی بھی اللہ کے لیے رضا کے لیے اسی لیے بڑی عجیب و غریب حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب عل و اب غز عل و آت عل و من عل اللہ, اللہ, اللہ فقط استقمالمان اوکم اکان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اللہ ہی کی خاطر دشمی کی اللہ ہی کے لیے کچھ دیا اللہ ہی کے لیے روک لیا پس بے شک اس نے اپنا ایمان کامل مکمل بنا لیا کہ زندگی کا زبردست سوچ سنو کہ میں مجھے کوئی غرض مرض نہیں ہے میں تو صرف جو کام کروں گی اللہ کی رضا کے لیے کی کروں اور اللہ کی رضا کا پتہ کیسے چلے گا جس آدمی سے پوچھو جس طالبہ سے پوچھو وہ یہی کہے گی میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے یا اپنے نفس شیطان کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں کون سا کام اپنی من مرضی سے کر رہی کہ اگر آپ ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں گی تو اللہ بھی آپ سے راضی رہے گا آج ہم گناہ کر کے بھی کہتے ہیں جی اللہ راضی ہو جائے لیے اللہ تعالی نے صاف اور واضح واضح قرآن میں فرما دیا <تصفيق> فی عبادی جنتی اےت منان والے احتمان والی رو تو اپنے رب کی طرف واپس چل راضی تم مرضیا پہلے تو اس سے راضی بازی ہو گئی تھی جب تو پہلے راضی ہوئی ہے تو اللہ بھی طرح سے راضی ہو گیا ہے اور اب میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا تو آج ہم بندے ہو کے اللہ سے راضی نہیں ہوتے شوری اور غیر شعوری طور پہ کبھی کہتے ہیں ہماری دعک بولنی کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مرض لگ گیا ہے کبھی کیا کبھی کیا شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جو نیک بچی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ جی مجھے پہلے تہجد میں رونا آتا تھا اب رونا نہیں آتا پہلے مجھے دعائیں مانگنے کو دل چاہتا تھا اب دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا تو یہ بھی خفیہ جو ہے نا شکوا کر رہی ہیں یہ اللہ سے راضی نہیں ہے حضرت امام ربانی مجی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے راضی بندہ وہ ہوتا ہے کہ مشکل آ گئی مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی اس حال میں بھی اللہ سے اتنا راضی ہو جتنا کچھ اللہ کی مہربانی اور کوئی خوشی ہو جائے تو راضی ہوتا ہے بلکہ حضرت نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اگر کوئی سہولت مل گئی آسانی مل گئی تو نفس اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے یہ چیزیں مجھے دے دیں فویا وہ تو پھر بھی اپنے نفس کی خوشی بھی اس میں ہوتی ہے کہ یہ چیز مل گئی تو نفس بھی راضی اچھا چلیں جی میں اللہ سے بھی راضی ہوگی جب کوئی مشکل آئے مصیبت آئے وہ نفس کے اوپر تو بوجھ پڑتا ہے نفس تو راضی نہیں ہوتا تو اس حال میں اللہ سے راضی ہونا یہ اصل کی اللہ کی رضا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے واقعی راضی ہے جو مشکل میں مصیبت میں بھی اللہ سے راضی ہو. تو تکالیف میں بیماری میں مشکل میں مصیبت میں اس میں اللہ سے راضی ہو کر دکھائیں گی تب اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا اگر آپ مشکل مصیبت میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گی تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہوگا اور یہ یاد رکھیں ہر وقت دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے امتحان کے لیے بھیجا ہے عیاشی کے لیے نہیں بھیجا کہ جائیں مری کی اپٹاباد کی سیر کر کے آ جائیں یہاں آ کے لیے بھیجا ہے اور آزمانے کے لیے بھیجا ہے سورہ کبوت شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ حسب الناف این یت رکھوں یقول آ منا یفتن کیا انسانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے ان کو آزمائیں گے نہیں فَتَنَّ مِن اللَّهُ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اللہ دعوی ایمان میں سچے اور ایمان میں جھوٹے لوگوں کو آزما کے رہے گا تو ہر بندے کی بندی کی ہر وقت آزمائش ہو رہی نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آپ کی چیزیں لکھ رہے ہیں کس نے یہ بولا یہ عمل کیا ہر وقت آپ کا سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور قیامت والدین کہ <تصفح> <تصفح> کہ بندہ کہے گا اس نامۂ اعمال میں تو میری ہر چیز لکھ رہی ہے نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی پھر اللہ حکم دے گا ایک کرا کتاب اکفا بے نف سے کر یوما علی کا حسیبہ پر اپنا نامۂ اعمال آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے یعنی اپنے نمبر لگا کے پاس ہو سکتے تو ہو جاؤں تو اس طریقے سے ہر وقت ہر بندے کی اس کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے اور اس کا نام اعمال تیار ہو رہا ہے لیکن ہم سوچتے ہی نہیں جو چاہتے ہیں منہ سے بول دیتے ہیں جو چاہتے ہیں, کھاتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں من مرضی کی زندگی ہیں اکثر لوگوں کی, من مرضی کی زندگی تباہ ان کی اللہ نے ہی وجوہات بتائی فلفافن سال شاہباد پھر نبیوں کے بعد ان کی بعد کی امتیں نلائے نلائے امتیں ہوئی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اس کی حضوری کے ضائع کیا نمازوں کو چھوڑ دیا اور من مرضی کی اور آج بھی یہی کو رہا ہے کہ نمازیں پڑھنے والے بھی اپنی من مرضی نہیں چھوڑتے حالانکہ فرمایا گیا ہے مرضی ہے مولا از ہا مولا اللہ کی مرضی تو تمام مرضیوں سے اوپر ہوتی ہے اور رضوان اللہ اکبر اور اللہ کی رضا تو سب سے بڑی چیز ہے تو آج ہم اپنی من مرضی نہیں چھوڑتے اور مصورات اور طالبات تو بالکل ہی اپنی من مرضی کرتی ہیں حتیٰ کہ استادوں کی بات بھی نہیں بعض اوقات مانتی بعض اوقات گھر والوں کی بات نہیں مانتی اس لیے آپ اپنی من مرضی چھوڑیں گی اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیں گی پھر آپ مخلصین میں اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی بنے گی اگر آپ اپنی من مرضی نہیں چھوڑتی تو آپ کیسے اللہ سے راضی رہیں گی تو اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے اور یہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے کہ ہر حال میں آپ اللہ سے راضی رہیں یہ چیز نصیب ہوگی جب آپ کو اللہ کے ساتھ عشق و محبت ہو جائے گا اس لیے فرماتے ہیں کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا متع فرما بردار ہوتا ہے جب اللہ سے عشق و محبت ہو جائے گا تو آپ کو خود بخود اللہ کی مرضی پہ چلنا آ جائے گا ہر ہر بات میں آپ اللہ کے حکم کو بھی مانیں گی اللہ تعالی کے اشاروں کو بھی مانیں گی حتیٰ کہ اللہ کی منشا کو تلاش کریں گی اس لیے جو اللہ کا حکم بھی مانیں اللہ کے اشارے ہیں قرآن میں بہت سے اشارے ہیں ان کو بھی مانیں اور پھر جو ہے اشاروں کو بھی مانیں اور ہوتے ہوتے ہوتے بندے کا ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ وہ ہر چیز اس کو شریعت کے مطابق ہو جاتی اس کے جیسے پردے کے بارے میں کہا کہ مومن مردوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے دل دماغ اور نفس کا تزکیا ہو جائے گا اسی لیے انگریزی میں کہتے ہیں ایول برائی ہو یا بیماری ہو اس کو شروع سے روک لو رک جائے گی بیماری ہو یا برائی ہو اگر شروع سے روکیں گے رک جائے گی اگر آگے شروع سے نہیں روکیں گے تو بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور بندے کا بیڑا غرق کر دے گی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو اس لیے فرمایا کہ نظریں نیچے کے رکھو اب عموماً قرآن میں جب حکم آتے ہیں مردوں کے لیے حکم آتا ہے تو آٹومیٹک خود بخود وہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ نے عورتوں کے لیے علیحدہ کہا مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرم کی حفاظت کریں اسپیشل کہا ہے کہ پردے کا اہتمام کریں پردے کا خیال رکھیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے بنایا ہے کوئی مصیبت نہیں ڈالی آپ کے اوپر کے پردے میں رکھا ہے ویسے بھی ایک نقطے کی بات عورت کا کیا آپ کو پردے سے کیوں باشت ہوتی ہے تو یہ تو تحفظ کے لیے ہے آپ کی حفاظت کے لیے اس لیے بڑے ذوق سے شوق سے محبت سے پردے میں رہنا چاہیے اور یہ جتنا عرصہ آپ پردے میں رہیں گی فشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور جو آپ کی بہنیں پردہ نہیں کرتی جتنی دیر وہ بے پردگی میں رہتی ہیں وہ جو ہے ان کے کھاتے میں گناہ چلتے رہتے ہیں گناہ لکھے جاتے رہتے ہیں اس لیے میرے گھر والوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے پردے میں سکون ہی سکون پوری کتاب ہے قرآن حدیث عقل سمجھ جدید علوم کے لحاظ سے بھی پردے کو ثابت کیا ہے کہ یہ سکون ہی سکون ہے پردے میں آپ پردے والی ریسرچ کر لیں کہ آپ ہمیشہ سکون میں رہیں گی جو بے پردہ ہوگی وہ بےسکون ہوگی حتیٰ کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ میں بےسکون کیوں ہے کیونکہ وہ بے پردگی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے سکون کرے گا اور اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ جو ہے سکون کیا ہے میں کیوں بے سکون ہوں مجھے پریشانی ہے اس لیے بہت سی اور جو بے پردہ ہوتی ہیں فون پہ پوچھتے ہیں حضرت کو وظیفہ بتائیں بے سکون ہوں مال بھی ہے پیسے بھی ہے کار بھی ہے کوئی بھی ہے میں, بے سکون ہوں تو میں آگے سے پوچھتا ہوں پردہ کرتی ہیں نہیں نہیں وہ تو ہم نہیں کر سکتی ہیں ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے, ہے یعنی اللہ کے حکم پہ نہیں چلنا رواج کے پیچھے چلنا ہے ہمارے خاندان میں پردے کا رواج نہیں ہے اور کئی تو جی بچپن میں میں نے آپ کو پالا تھا اب میرے سے آپ کا کیا پردہ بھائی بالغ ہو گئے تو پردہ شروع ہو گئے تو عورتیں نئے نئے طریقوں سے بے پردگی کرتی ہیں جی یہ تو رشتہ دار ہیں کیا آپ لوگوں کے پشاور اور بعض علاقوں میں ہے کہ عید کے موقع پہ مرد عورتوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں اب یہ کدھر کا طریقہ آ گیا اور جو نہیں ہاتھ پلاتی اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تو تو میرے سامنے پلی ہے میرے ہاتھوں میں پلی ہے بھائی جب چھوٹی سی تھی ٹھیک تھا اب تو وہ بالغ ہو گئی بڑی ہو گئی اب بھی وہی اصول اس, اس پہ جاری ہوں گے جو بچپن کے تو اب کس طرح بے کرتی اور کئی مرد ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے حضرت رشید امہ یہ شعر بہت پڑا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے سارا جہاں سارا جہاں ناراض ہو پروانا چاہیے مد نظر تو مرضی ہے جاننا چاہیے کہ اپنے محبوب اللہ کی مرضی سامنے چاہیے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے کبھی نہ کبھی راضی ہو جائے گی دنیا تو اس لیے اس سے بندے کو رہنا چاہیے پردے کا خیال رکھنا چاہیے جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اکٹھے خاندان رہتے ہیں وہاں پردے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے وہاں پر تھی لیکن وہ ایسا خوبصورت گھونگھٹ نکالتی تھی کہ چہرہ نظر ہی نہیں آتا تھا لڑکیاں بہت کہتی ہیں جی اب ہم جوائنٹ اکٹھی فیملی میں رہ رہے کیسے پردہ کریں کیسے پردہ ہو سکتا ہے اب ہر وقت تو برقع نہیں پھین سکتی بھائی وہاں آپ ایسا گھونگٹ نکالیں کہ آپ کا چہرہ ہی نہ نظر آئے گھر میں تو رہنے مرد آ جا رہے ہیں تو آپ کو اگر خوف خدا ہوگا تو اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ سکھا دے گا جس کی برکت سے آپ اتنا اچھا گرکٹ نکالیں گی کہ آپ کا چہرے نہیں نظر آئے گا لیکن دل مانتا نہ ہو تو بہانے ہزار ہے اس لیے کہا کہ دل نہ مانتا ہو تو پھر ہزار بہانے کہ جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے اس لیے ہم پردہ نہیں کرتی تو پردہ ضروری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ فرض ہے اور اب نئی نئی کالجوں یونیورسٹیوں کی نئی عورتیں آئی ہیں کیونکہ کالجوں یونیورسٹیوں میں تو لڑکے لڑکیاں جہاں کٹھے پڑتے ہیں وہاں تو بیڑا ہی غرق ہو گیا کو ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں کہ لڑکے لڑکے کٹھے پڑھتے ہیں بلکہ ایک لڑکی کی کرسی ہے سال لڑکے کی کرسی ہے کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا اور کئی جدید الحدا اور دوسرے تنظیمیں نکلی ہیں غیر مقلدوں کی وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں جی چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے ایک نیا اتنا پیدا ہو گیا صاف صاف آیت قرآن میں موجود ہے سال تو وہ ور حجاب کہ جب ان سے کوئی چیز لینی دینی ہو عورتوں سے تو پردے کے پیچھے اور آگے ایک نقطہ بیان گیا زالے کام و کلوب کہ اللہ نے آگے حکمت بھی بتا دی کہ پردے کے پیچھے لینا دینا کرو گی تو تمہارے دل کی اور ان کے دل کی صفائی پاکیزگی کے لیے یہ چیز اچھی ہے کہ پردے کے پیچھے سے لینا دینا کرو اور کئی ایسے مکار ہیں تو جی نیت صاف ہونی چاہیے یہ بھی آج کل بڑا چکر ہے کہ جی نیت صاف ہونی چاہیے بے پردگی بھی کر رہے ہیں بے حیائی بھی کر رہے ہیں اور نیت ان کی صاف ہے تو ایسے موقع میں کہتا ہوں ہاں تمہارا دل بالکل ہی صاف ہے راجع. بھی کر رہے رہے ہیں ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں میری نیت صاف ہے یہ جو ایسے ہی ہے جو کوئی کہہ جی میری نیت صاف ہے اور شراب بھی پیتا رہے بھئی حرام کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی کیا نیت صاف ہو سکتی ہے ایک دفعہ میں کراچی میں رہتا تھا تو جو کوئی میرا دوست بننے کی کوشش کرے تو اس کو میں پہلے تھوڑا جانچتا ہوں کہ یہ کیسا آدمی ہے تو ایک نوجوان میرے پاس آنے جانے لگ گیا تو میں نے کہا کیا کام کرتے ہیں کہا میں ایم اے بی اے اور ایف سی کی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں تو ایک تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بے پردہ لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہو اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس نے کہا جی میری نیت صاف ہے اب کیا جواب ہے اس کا جی میری نیت صاف ہے میں نے کہا بھائی دیکھو ایشا بھی حدیث پڑھاتی تھی صحابہ کو اس طرف امہات ہات الم کو امت کی ماں ہے اور دوسری طرف اس امت کے بہترین لوگ صحابہ ہیں اگر وہ پردے میں رہ کے حدیث سن رہے ہیں سنا رہے ہیں سنا تو آپ کی پندرہ صدی میں نیت صاف ہوگی یا ان کی نیت خراب تھی پھر تو ایسا چپ ہوا بولا نہیں آگے سے یعنی ایک چوری اوپر سے سینے لوری یہ غلط کام کرنا اوپر سے غلط دلیل بھی دے رہے ہیں میں نے کہا صحابہ اور صحابیات تو پردہ کرتی تھی اور پندرہویں صدی میں آپ کی نیت صاف ہو گئی اور اسی طرح ٹی وی کے بہت بڑے بڑے اسکالر جی صحابیات کو پردے کی ضرورت تھی ہمیں اب کوئی نہیں ضرورت کیا تمہارا درجہ ان سے آگے چلا گیا نعوذ باللہ من نوزم اللہ منظال مفکر اٹھے کہ جو کہتے ہیں جی پردے کی ضرورت نہیں ہم اللہ اکبر کبیرہ تو یہ بڑا پروپوگنڈا کہ چہرے جی چہرے کا عورتوں کا پردہ نہیں بھئی چہرہ ہی تو اصل پردے کی چیز ہے اب کوئی عورت کسی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے آتی ہے یا چہرہ دیکھ کے آتی ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ جب کسی عورت کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا چہرہ ہی دیکھتے ہیں کہ ناک ایسا ہے آنکھیں ایسی ہیں اس کی شکل کیسی ہے تو اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پھر باقی کس چیز کا پردہ ہے چہرے کا پردہ ہے اور دوسرا اگر کہیں دلہن آتی ہے کوئی نئی دلہن شادی ہو کے آتی ہے تو عورتیں اس کو دیکھنے جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں اس کی جا کے چہرہ دیکھتے ہیں کہ جی کیسا اس نے چہرہ خوبصورت بنایا ہوا خود اس کے ہاتھ میں تو نہیں دیکھنے لاتی تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ عقل بھی بتاتی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے کہ اگر کوئی بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جائیں تو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں دلہن بن کے آئے تو عورتیں اس کا چہرہ دیکھتی ہیں تو چہرے کا پردہ ہے چہرے سے فتنے پیدا ہوتے ہیں اس لیے آنکھ دیکھتی ہے امام ربانی فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں اس لیے حدیثی میں فرمایا جس کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں پھر اس کا دل بھی اس کے قبضے میں نہیں جس کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں پھر اس کا دل بھی اس کے قبضے میں نہیں پہلے آنکھ سے فساد پیدا ہوتے ہیں جس کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں اس کا دل بھی اس کے قبضے میں نہیں نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو جیسی آپ کی نگاہ ہوگی ویسا آپ کا دل ہو جائے گا اس لیے نگاہ کو بھی پاک رکھیں اور دل کو پاک رکھنے کے لیے نگاہ کو پاک رکھنا ضروری ہے کان زبان اور یہ ساری چیزیں دل پہ اثر کرتی ہیں اور ان میں مین فاٹک بڑا پھاٹک آنکھیں کانوں کے بھی اثر دل پہ جاتا ہے زبان کا اثر بھی لیکن جیسے مکان ہوتا ہے نا اس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکی ہیں تو زبان اور کان چھوٹی کھڑکی ہیں یہ آنکھ جو ہے یہ مین پھاٹک ہے اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ جدید الفاظ میں کہ آنکھ یہ کیمرے اللہ نے فٹ کیے ہیں وہ فوٹو کھینچ کھینچ کے دل میں لگا رہے ہیں غلام فرماتے تھے کہ اس وقت سب سے جو زیادہ گنا عام ہے وہ بد نظری کا گنا ہے علامہ شبیر جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو ولی اللہ بناتا ہے پھر اس کو موت یہ اتنا ضروری ہے پردہ اور نظر کی حفاظت کرنا ہوں. لیکن آج کیونکہ بے پردگی عام ہو گئی ہے تو اس کے لیے بندے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے جی دل صاف ہے لاحول والا قوت اللہ بل تو اس لیے پردہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے یہ ہم لوگ رومال ساتھ رکھتے ہیں ایک دفعہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ جی یہ رومال کیوں ہم ساتھ رکھتے ہیں پھر میں آج کل عورتیں پردہ نہیں کرتی تو ہم خود پھر پردہ کر لیتے ہیں ایسے ایسے جلدی سے آگے ایسے کر لیتے ہیں تو عام لوگ تو گزمجیے یہ بے پردہ عورتیں ہیں انہوں نے پردہ نہیں کیا بھائی آپ کو بھی تو آنکھوں پہ اللہ نے پردہ لگایا ہوا ہے نا اس کو نیچے کر لو اگر اس کو نہیں کر سکتے تو یہ رومال کے ذریعے پردہ کرو تو آج کل ہمارے حضرت فرماتے ہیں یورپ کے ملکوں میں عورتیں تو پردے کا تصور ہی نہیں وہاں تو وہاں مردوں کو پردہ کرنا پڑتا ہے تو جو بندہ پردے کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے تو پردے میں سکون سکون یہ کتاب آپ لیں پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں جس کو نہیں سمجھ آتی اس کتاب کو پڑھ کے کتنی عورتوں نے پردہ کر لیا تو جب آپ اس طرح تقوا و تہارت کی زندگی گزاریں گی پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک چیز پیدا کر دے گا عشق و محبت پانچویں منزل طالبات کے لیے تھی عشق و محبت کہ اللہ کی محبت کا جنون پیدا ہو جائے سب سے زیادہ کس کی محبت ہو اللہ کی محبت تو یہ پانچ منزلیں طالبات کے لیے کہ علم ذوق شوق سے حاصل کریں پھر عمل کریں ساتھ ساتھ پھر اخلاص کے ساتھ عمل کریں پھر ہر کام کھانا پینا سونا اٹھنا بہنا جگنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جب ایسا کریں گی پھر آپ کے اندر اللہ کی عشق و محبت پیدا ہو جائے گی پھر سب سے زیادہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی <لِلَّه> کہ ایمان والے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں ڈگری کی محبت کا سیزہ کہ سب سے, زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے اب ہم زبان سے کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اگر سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی وضو کر لیا ہاتھ پاؤں باندھ کے نماز میں کھڑے ہو گئے پھر دنیا کے خیال کیوں آ رہے ہیں یارب میں یا رب میں جب کہتا ہوں میرا حال دیکھ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال دیکھ کب ہوتا ہے بندہ ناما امال دیکھ جو شدید محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلوانی والا آیا اگر آپ کو پورا قرآن نہیں آتا ایک آیت آتی ہے اس کو بھی آگے پہنچاؤں اور یہ عجیب کہتا ہے کہ اس آیت کو ہر مسلمان عورت مرد کو آگے پہنچانے چاہیے آ ب آؤ بناؤ کہ خوان حکم عجیب آئے ہیں اللہ نے تجزیہ کر کے دکھایا ہے موازنہ کر کے دکھایا کہہ دو اگر تمہیں باپ کی محبت اللہ رسول جہاز سے زیادہ ہے کلنکانہ آباؤ کو وا بنا کم بیٹوں کی محبت اللہ رسول جہاں سے زیادہ ہے قلنکانہ آباؤ کو وا بناؤ کو واخوان کو واضواج و کم بھائیوں اور بیویوں کی محبت اللہ رسول جہاز سے زیادہ ہے قلنکان آباؤ کو واب بناؤ کو و اخوان کو واضواج واشیرہ تو کم خاندان برادری کی محبت اللہ رسول جہاز سے زیادہ ہے ان کا آب نا آبا کو بناؤ کو اخباروں کو آزواجوں کو وہ شیرت طرف تو وہ مال جو تم نے کمائے ہیں ان کی محبت اللہ رسول جہاز سے زیادہ ہے وہ تجارت تخش ان کا سادہ وہ تجارت جس کے گھاٹا پڑنے کا تمہیں خطرہ ہے اس کی محبت اللہ رسول جہاز سے زیادہ ہے وہ مساک و اور وہ مکان جو تم نے بنائے ہیں ان کی محبت اللہ رسول جہاز سے زیادہ ہے احبا مسول ہی و جہاد الفی صبیل ہی اگر ان ساری دنیا کی چیزوں کی محبت اللہ رسول جہاد سے زیادہ ہے فتح رب سطحت يَا اللہ بمر پھر انتظار کرو کہ اللہ کا آزاد تمہارے اوپر آ جائے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت زیادہ ہے اور اللہ رسول و جہاز سے تمہیں محبت نہیں اور محبت کس کو کہتے ہیں محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں ہے تو ہمیشہ محبت میں شدت ہوا کرتی ہے تو فرمایا فتح اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت سے معروم کر دیتا ہے جن کی محبت دنیا کی چیزوں کی زیادہ ہو گئی اور اللہ رسول جہاز سے محبت کم ہو گئی تو اللہ اس سے میں ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس رات کی روشنی میں کیا ہمیں اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت ہے تو آپ ایمانداری سے تجزیہ کریں گے بچیوں بھی تجزیہ کریں تو وہ محبت نہیں ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ رات کو اس کو اللہ تعالی خود ہی جگا دیتے ہیں ایک جگہ افریقہ گئے دنیا دار آدمی وہ لے کے گیا تو جب رات کو سونے لگے تو اس نے کہا جی کتنے بجے کا ٹائم پیس لگاؤں الارم کتنے بجے کا لگاؤں تو حضر نے آگے سے کہا اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ <رَاجُون> اس نے کہا جی کیا ہوا کہا جس دن پیر بھی ٹائم پیس پہ اٹھیں گے وہ قیامت کا دن ہوگا اور میں ہمیں بستر دو بجے خود ہی اچھال دیتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں مسلح پہ کھڑا کر دیتا ہے اور پھر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے حضرت غلام حبیب فرمایا کرتے تھے کہ جب تہجیت کے وقت آپ اللہ سے لیں گے کچھ نہیں آپ کی اپنی جھولی خالی ہوگی دن کو لوگوں کو کیا دیں گے آپ رات کو اللہ سے لیں گے غم درد روئیں گے اللہ کے آگے تو تب دن کو آپ کی بات میں اثر ہوگا زبان میں اثر ہوگا جب رات کو لیں گے کچھ نہیں تو دن کو کیا دیں گے لوگوں کو اسی لیے فرمائن ناشت اللہ شد وط او اکوام ہمارے تفسیر کے استعمال نے فرمایا کہ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو روندتا ہے مٹاتا ہے اور بات پر تاثیر نکلتی ہوں اطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہے سہرگاہی کہ یہ بڑے بڑے مشیک گزرے ہیں یہ تہجد کی برکت سے اتنے بڑے بڑے مقامات حاصل کیے انہوں نے میں نے پایا ہے اسے اشکے سہرگاہی میں جس جرے ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش اس لیے کسی نے بڑی عجیب بات کہی ہے بزرگے تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تجھے اچھی قوم دے دوں گا تو اگر آج ہماری بچیاں رات کو رونے والی بن جائیں تحجت میں رونے والی بن جائیں اللہ کو منانے والی بن جائیں انشاءاللہ جو ان سے نسلیں چلیں گی وہ ملکوں کی تقدیر بدل دیں گے تو آج وہ نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے عظیم لوگ گزرے حسین ان کی مائیں عظیم تھی حضر خاجہ مینوں دن چشتی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی ماں سے عرض کیا کہ اما جی میں انڈیا کا دورہ کیا تو لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ جو ہے میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تو اس نے کہا میرا بھی حصہ ہے اماں جی آپ کا کیا حصہ ہے کہا میرا حصہ یہ ہے جب میں بچپن میں تمہیں دودھ پلاتی تھی کبھی بے بجود دودھ نہیں پڑایا سو دفعہ دروشی پڑھ کے باوجود ہو کے دودھ پلاتی تھی یہ میرے دودھ کا اثر ہے جو اللہ تعالی سے اتنا کام دے رہا ہے واقی عظیم مردوں کے پیچھے عظیم عورتیں ہوتی ہیں لیکن آج تو عورتیں کہتی ہیں بس ہم تو کپڑے اور انہی چکروں میں ہوئی ہی ہیں ہیں ہمارے حضرت فرماتے کہ اگر ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے کسی کی اور وہ دونوں کو نہیں پڑھا سکتا ایک کو ہی پڑھائے گا تو پہلے اس کو لڑکی کو پڑھانا چاہیے کیونکہ فرد پڑھا مرد پڑھا عورت پڑی خاندان پڑ گیا خاندان میں علم کا نور پھیلائے گی ہر گھر مدرسہ ہونا چاہیے کسی نے کہا جی یہ آپ گلی گلی میں مدرسے کھول کھولنے اگر گلی گلی میں سکول کھول سکتے ہیں انگریزی پڑھانے کے لیے تو قرآن پڑھانے کے لیے گلی گلی میں مدرسے کیوں نہیں کھول سکتے اس لیے اب عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق ٹھیک کرے تہجت میں روئیں تو اللہ آپ کے سبق میں بھی برکت ڈال دے گا تھوڑے سو وقت میں آپ کو سبق یاد ہو جائے گا تھوڑی دیر میں آپ کا کام ہو جائے گا اور اللہ کے ساتھ آپ کو ہو جائے گا پھر اللہ کا نام لینے میں بھی مزہ آئے گا عجیب ہے اللہ کا نام لینے میں لوگوں کو مزا نہیں آتا حالانکہ اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اللہ کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے کہ رب العالمین کا نام آ گیا اور قرآن پڑھا جائے تو اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اس کی زیادہ ہو جاتی ہے اللہ نے چیلنج کیا کہ کیا میرے نام جیسا کسی کا نام ہے ارے امام ربانی مجھے اللہ کے نام کی بڑی برکتیں لکھی ہیں بہت برکتیں لکھی ہیں کہ اللہ کا نام اللہ اس میں آزم ہے اگر اس سے محبت ہو جائے گی تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی اللہ کے کلام سے محبت ہو جائے گی اور پھر ایسی کیفیت ہوگی کہ آپ دعا مانگتے ہوئے روئیں گی اب عربی میں زیر زبر انتا انتی بنا دیں زیر زبر سے فرق پڑتا ہے انتا مرد انتی عورت لیکن اللہ کے نام کی حضرت امام ربانی مجدد حضرت نے برکتیں لکھی ہیں کہ اس کے جتنے مرضی حرف الاضحا کر دیے جائیں پھر بھی اللہ اللہ ہی رہتا ہے اللہ السلام وات وال اللہ اللہ اللہ کے نام سے آیات شروع ہو رہی پھر الف ہٹا دے تو للہ نظر آئے گا للہ معافی سماوتے ہوا معافی لرض پھر پہلا لام ہٹا دے لہو ملکاتے ہوا لرض پھر دوسرا لام بھی ہٹا دے ہوں رہ جائے گا لا لاہو اشارہ کس کی طرف ہے اللہ کی طرف تو اللہ کے نام سے محبت اب ہم روز نماز میں کہتے ایک دن المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اللہ نے اس کے کئی جواب دیئے الدونی حاضرات مستقیم میری بندگی کا ذوق پیدا کرو یہ ہے سیدھا راستہ ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا ان اللہ و ربی و کو فا بدو ہاضہ بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے اسی کی بندگی کرو یہ ہے سیدھا راستہ اور ایک شارٹ کٹ جواب دے دیا وہ تسم بلّہ فقت ہدیہ اللہ سراتم مستقیم جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی اللہ کے نام سے محبت یہ نام بندے کو مسمہ تک پہنچا دیتا ہے اس لیے پانچ نمازیں پڑھو زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے سال میں ایک دفعہ روزے فرض ہے لیکن جب اللہ کے نام کی باری آئی تو اللہ نے کیا حکم دیا یا آئی اللہ نسخر اللہ ذکرا ہے کثیرہ کلیلہ کا یا کثیرہ کہ کثیر ذکر کرو اور وہ دل سے ہو سکتا ہے زبان بول رہی ہے ذکر نہیں کر سکتی سنے ہوئے ذکر نہیں کر سکتے باتیں کرتے ہوئے ذکر نہیں کر سکتے کھاتے ہوئے ذکر نہیں کر سکتے اور کتنے کام کر رہے ہیں ہم ذکر نہیں کر سکتے تو لکھا ہے کہ دل کو ذکر ذا کر بناؤ کا کام دیکھنا کان کا کام سننا زبان کا کام بولنا اور دل کا کام اللہ اللہ کرنا ہے اس لیے تب تیلا ہے جی جی کہ اپنے نفس میں اپنے اللہ کو یاد کرو ایسی آیت کا مفہوم بھی ہے کہ اس لیے ہفت کار والے دل یار والے ہاتھ کام میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو ویسے بھی کوئی ماں کا جوان بیٹا کسی جگہ پڑھ رہا ہو تو ماں کیا لکھے گی میری زبان یاد کر رہی ہے آپ کو میرا دل یاد کر رہا ہے تو اصل مقام دل ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے دل سے محبت ہوتی ہے کہتے ہیں نا دل سے یہ کام کرو تو دل سے جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں پھر اس کو واقعی اس زندگی میں جنت کا مزہ آنے لگ جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ سارا ہی ادھار کر دے جی کہ جی جنت میں یہ ملے گا وہ ملے گا فلا ملے گا اور اس دنیا میں کچھ بھی نہ ملے جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتا ہے یقین کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پہلی قسط سی دنیا میں جاری کر دیتا ہے وہ سکون کی شکل میں کہ اس کو مسائل مصائب ہر چیز میں وہ اللہ سے راضی رہتا ہے اور پر سکون رہتا ہے تجھ سے کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے کہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگ لیں اور شدید اللہ کی محبت مانگ لیں اور اللہ کی محبت میں رونا سیکھ لیں اللہ کی محبت میں اداس ہو جائیں اور اللہ کے ساتھ باتیں کریں تجت میں اٹھ کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں روئیں تو پھر دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے اللہ کیا کیا کچھ دیتا ہے اس لیے ہمیں عشق تیری انتہا عشق میری انتہا تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی نا تمام۔ اس لیے جب اللہ کا عشق و محبت بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ عجیب باتیں کرتا ہے صدقے خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں بدرو حنین بھی ہے عشق عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آ کی بنیاد رکھ اس لیے پھر میں ارشد مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کو اللہ سے شدید ترین محبت ہوگی تفضیل کا سیزا ہے سپر ڈگری کی محبت اللہ کو چاہیے پھر جو ہے دیکھنا اللہ کے ساتھ کیسا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے پھر آپ کو اللہ کا نام لینے میں بھی مزہ آئے گا بلکہ جب محبت بڑھ جاتی ہے تو جن چیزوں سے اللہ کی نسبت ہے ان سے بھی محبت ہو جاتی کا بات اللہ اللہ کا گھر رسول اللہ احل اللہ اور کتاب اللہ اللہ کے قرآن سے بندے کو عشق ہو جاتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے مالانا کو جنونی محبت ہو جاتی ہے اللہ کے قران کے ساتھ ایک قانونی مسلمان ہوتے ہیں جنونی مسلمان ہوتے ہیں جس کو قران کے ساتھ عشق کو جنون پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو جنونی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اندروں میں نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ جو قران یاد کا پکا کرنے کے آسان طریقے اور اس میں پورا قران کی محبت پیدا کرنے کے بھی طریقے لکھے ہیں کہ آج ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عجیب بات فرمائی فرماتے جس کو عشق قران ہو جائے اس کو اللہ عشق رسول اور عشق الہی بھی نصیب فرما دیتا ہے یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است جنہوں نے سنا تھا تو کیا کہا تھا ان نہ سمے نہ عجبا بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنے ہیں تو واقعی قرآن عجیب و غریب چیز ہے کاش اس کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو دیکھنا پھر ہمیں کیا کیا, کیا کچھ اللہ نصیب کر دیتے ہیں اس عاجب نے تو پوری زندگی قرآن سے محبت کرنے کی کوشش کی ہے اس کے لیے میں نے یہ عیت پڑھی ہے ہزاروں دفعہ الرحمان علام القرآن خلق السان اللہ البیان یہ <تصفح> عید پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تیرا کلام تو ہی سمجھا سکتا ہے اور واقعی افلا یا تو دبر اون القرآن عام یہ <تصفح> لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں تو دب پڑھے قرآن کیوں نہیں کرتے اب دیکھو یہ ایپ پڑھے تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رحمان نے اپنی عمومی رحمت کی برکت سے قرآن سکھا دیا آگے اللہ محل بیان اس کو بولنا سکھا دیا یہ بیچ میں خالہ کل انسان آگے پیچھے کیا ربط جڑے گا اور رحمان اللہ القرآن ہمارے حضرت پن غلام حبیب ہمارے دادا پھر آش عاشق قرآن تھے وہ دو دو گھنٹے قرآن کی آیات سے بیان کرتے تھے فضک کے ارب القرآن تو حضر نے لکھا کہ جس بندے کو اللہ قرآن کا عاشق بنا دیتا ہے پھر اس کی سیرت اور سورت اور سیرت بدل دیتا ہے پھر وہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور رحمان اللہ محل قرآن خلق الانسان اللہ محل بیان کہ رحمان نے قرآن سکھایا پھر اس قرآن کی برکت سے اس کی سورت اور سیرت بدل دی پھر وہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فضق کے قرآن میں یہ مومن اللہ مِنَ کہتا ہے <سؤال> اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو قرآن کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ منہ لے اور ایسے ظالموں سے میں خود انتقام لوں گا تو آگے قرآن جیسی عظیم <تصفح> عظیم و شان کتاب ہمارے پاس ہے لیکن ہم قرآن کے ساتھ والہانہ آشقانہ جنونی محبت نہیں ہے کیونکہ جی یہ قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اخباریں پڑھنے کو دل چاہتا ہے رسالے پڑھنے کو دل چاہتا ہے ساری چیزیں پڑھنے کو دل چاہتا ہے اور قرآن پڑھنے کو کیوں نہیں دل چاہتا تو جب بندہ کو اللہ کے نام کا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قرآن پڑھنے میں دل لگتا ہے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج براد آدی تھے ایک سو بیس سال تقریباً ان کی عمر تھی فوت ہوئے حضرت اکثر قرآن پڑھتے رہتے تھے اور عجیب باتیں کرتے تھے فرمایا اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بھیج دیا اگر کوئی فور پاس آ کے بیٹھی ہم اس کو کہیں گے بڑی بی بی اگر قرآن سننا تو بیٹھ جاؤ ورنہ اپنا کم کرو جا کے ایسی آشکا نہ تھی ان کو قرآن کے ساتھ عشق تھا ان کے خلیفہ محمد علی منگیری جنہوں نے ندوۃ العلما کو شروع کیا تھا فرمایا حضرت شیر پڑھتے ہیں تو ہماری طبیعت تھڑک اٹھتی ہے شیر سے بڑا متاثر ہوتے ہیں قرآن کی عید پڑھتے ہیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا حضرت نے آہستہ سے کہا ابھی کمی ہے مخلوق کا کلام مخلوق پر اثر کر رہا ہے پھر جب اللہ کے ساتھ رابطہ جڑے گا پھر اللہ کے کلام سے زیادہ کوئی چیز اثر نہیں کر سکے گی ابھی ابھی محبت کی کمی ہے اس لیے قرآن آپ کے اوپر اثر نہیں کر رہا اگر اللہ کی محبت شدید ترین ہو جائے تو پھر آپ کو صحیح اللہ کے کلام کا اثر ہوگا ایک آیت آپ کے اوپر اثر کر دے گی اس لیے بچیوں کو آخر پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کو ورد کرو اس کو ہماری ایک بچی نے یہ پڑھی تو مجمع رولا دیا تھا کہ اگر یہ طالبات یہ اساتذہ اگر آپ قرآن کی خدمت نہیں کریں گی اللہ کا قرآن گھر گھر تک نہیں پہنچائیں گی اللہ کے یہ ایمان کو نہیں بچائیں گی اس وقت عمل کی بات نہیں میں کر رہا ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا اور میں آپ کو دکھاؤں کالجوں یونیورسٹیوں میں جہاں لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑتے ہیں وہاں ایمان ہی رخصت ہو گیا سنت پہ قرآن پہ لوگ طنز کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں ایمان ہی ختم ہو گیا اب ان کو کون سمجھائے گا کوئی انگریز آئے گا ہم ہی سمجھائیں گے نا تو اس لیے میں پانچ باتیں ہر جگہ بتا رہا ہوں ایک ایمان لانا تو پہلے میں وہ عائد سنا دوں آپ کو تاکہ آپ کے دل میں ڈر پیدا ہو سور محمد کی آخری ایت و اللہ تم الفکر اللہ غنی اور بے نیاز ہے تم فکیر ہو ان کا تو منہ پھیر لو گے ہم تمہاری جگہ اور کوئی قوم لے آئیں گے جو تمہاری طرح نکھٹو اور نکمی نہیں ہوگی یہ جی بائت ہے جسم لگ جاتا ہے جب بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے ہم تمہاری جگہ اور لوگ بدل دیں گے اللہ کے لیے بندے پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے کون فرق تو اس لیے اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گی طالبات گھر گھر نہیں جائیں گی اور مدرسے قائم نہیں کریں گی گھروں میں تو بات بنے نہیں گی نہیں اس وقت عورتوں کا ایمان بچے عورتیں ہی عورتوں کا ایمان بچا سکتی ہیں مرد کیسے بات کرے ایک بے پردہ عورت سے جا کے تو آپ کی ذمہ داری بہت ہو جاتی ہے کہ اپنے مدرسے کے ساتھ رابطہ رکھے سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں آئیں اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیں ان سے دعا لیتی رہیں اور ان کے مشورے سے دین کا کام کریں گی تو آپ کے لیے آسان ہوگا اور اکثر دیکھا جی میری تو شادی ہو گئی اکثر ہم دیکھتے ہیں جی جس عورت کی شادی ہوتی ہے میں کہتا ہوں ان علّہ آج ان تو مر گئی ہمارے لیے بھائی جی اب نہ درس قرآن ہے نہ کوئی درس حدیث ہے نہ کوئی ذکر فکر ہے نہ کوئی تعلیم ہے بس جی شادی ہو گئی صحابیات کی شادی نہیں اور کسی کی شادی نہیں آج کل شادی کے بعد عورتیں کام کرنا چھوڑ دیتی نہیں ایک مرد آپ سے سیدھا نہیں ہو رہا آپ نے دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے یہ نعرا ہے ہمارے مدرسے کا کہ دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ شادی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک حضرت میرے سے اب دین کا کام نہیں ہو رہا یہ ہو گیا تہجد نہیں پڑی جا رہی تھی کیا ہوا کہا ایسا نہ کہو یہ کہو کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا اس نے آپ سے دین کا کام چھین لیا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر دین کا کام چھین لیتا ہے ہماری بچیاں فارغ ہوئی تو حضرت سے ہم نے کہا کہ ان کو کوئی نصیحت وسیعت کریں تو حضرت نے فیم میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونا ان کو کہو تہجت میں تحجت پڑھیں اور اللہ کے آگے روئیں کہ یا اللہ میں جو ہے فارغ ہو گئی ہوں اب جو ہے میں تیرے آگے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں یا اللہ میرے سے دین کا کام لے لے میں کر نہیں سکتی جب ایسے رو کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں گی تو اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی دین کا راستہ کھول دے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے شدت کو بار بار پڑھے اور ایک میسج میں نے دینا جیسے فون میں میسج آتے ہیں ایمان بچانے کے لیے پانچ کام کریں ایک ایمان لانا جدید اپنے ایمان کی تجدید کرو تے کلمہ پڑھتی رہیں سوتے جاگتے اگر کلمہ پڑھ کے سوتی ہیں بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہیں سبحان اللہ اللہ, اللہ کا شکر ادا کریں اگر سوتے جاگتے کلمہ نہیں پڑتی تو مرتے ہوئے کیسے کلمہ یاد آئے گا جب سہولت میں کلمہ نہیں پڑ رہی تو مشکل میں کیسے کلمہ پڑیں گے ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا کہ جان مال وکل لگا کے ایمان بنے گا گھر بیٹھے بیٹھے ایمان نہیں بن سکتا مدرسے میں آ کے بنے گا کہ جو مدرسے میں اصلاحی تربیتی پروگرام حضرت کرتے ہیں ان میں شامل ہو عورتوں کو شامل لے کے آئیں تو ایک ایمان بنانا دوسرا ایمان پہنچانا کہ کافروں تک اس کلمے اور قرآن کو ہم نے پہنچانا ہے ایک ایک بندے تک پہنچانا ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور چوتھا ایمان بچانا کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جو ہزار سال لوگ ہیں جن کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا غسل کے فرض بھی نہیں آتے میں کیسے واقعات بیان کروں کافی وقت ہو گیا ہے ورنہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا وہ مدرسے میں ایک بچی آئی پچیس سال عمر اور وہ اسٹارٹ بچوں کو پڑھاتی تھی اسکول اس میں جی مجھے قرآن پڑھا دیں کیوں پڑھائیں اس وقت تو جی میری ماں نے کہا تمہارا رشتہ کرنے لگے ساس تمہیں تانے دے گی کہ قرآن نہیں پڑھی ہوئی اس لیے میں ساس کے ڈر سے قرآن پڑھنے آئی ہوں پھر اس نے پوچھا غسل کے فرض آتے ہیں کہا نہیں مجھے تو نہیں غسل کے فرض آتے ہیں میں تو سمجھتی ہوں شادی کرنے کے بعد یہ چیزیں بندے کو پتا ہونی چاہیے پہلے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اب ہر مہینے عورت کو وسل کرنا پڑتا ہے اور اس کو وسل کی فرض نہیں آتا یہ رو کے بندہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ حال ہو گیا کل جو یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں آپ میری بیٹیاں جا کے دیکھیں ایسی ایسی حرکتیں ہوں گی وہاں کہ آپ رونے لگ جائیں گی وہاں ایسا حال ہے آپ گھر میں بیٹھی ہیں نا تو آپ کو تو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے تو اس لیے لوگوں کا ایمان بچاؤ تو ایک ایمان لانا دوسرا ایمان بنانا تیسرا ایمان پہنچانا چوتھا ایمان بچانا اور پانچواں ایمان کی فکر لگانا کہ کلمے کے اوپر موت نصیب ہو جائے یہ پانچ میسج سب کو پہنچانے چاہیے اللہ سے دعا ہے کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرہ نہ آئے سدا کر چلے یا تم خوش رہو ہم دعا کر چلے کیونکہ بچیوں کی چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں لیکن جلدی سے ہمارے حضرت مولانا تعالی جمیل فرماتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم توبہ کے کلمات پڑھا دو اس وقت ہم توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں کہ جیسے دودھ میں سے آخر, آخر پر مکھن نکالتے ہیں تو یہ توبہ مکھن کی طرح ہے تو ساری بچیاں بچیوں اساتذہ سب لوگ توبہ کی کلمات پڑھ لیں اس کا مقصد ہے میں اللہ سے ہمیشہ راضی رہوں گا اللہ میرے سے راضی ہو جائے دوسرا کہ میں اپنے چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ دی ہوں اور تیسرا کہ میں اطبۂ سنت کرنے کی کوشش کروں گی الحمد للہ وقفہ وسلم فاؤزب اللہ یہ پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں بچیاں بھی ہی پڑھیں مرد بھی پڑھیں تاکہ آج کی مجلس کا نچوڑ نکل آئے بسم اللہ, الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد اللہ آمنت تو باللہ. ملائی کت ہی وہ کتبی و رفل ہی و یوم الآخر ودر خیر ہی و شرحی من اللہ تعالی, تعالی وا بعد الموت آمن تو بلاہی ہوا بے اسمائے و صفاتی و تو جمعی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدو رسول استغفر اللہ ربی من کل زنب و توب ایلی و صلی اللہ اب ہلکے پھلکے سے معمولات ہیں اگر اس کو کریں گی تو آپ کے لیے نفس اور شیطان سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیک پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا ایک تو ہر وقت باوجود رہنے کی مشق کریں اس سے گناہوں سے بچت ہوتی ہے نماز پڑھنا آسان ہوتی ہے دوسرا بائیں پسمیوں کے نیچے دل ہے سوچیں دل کہہ رہا اللہ, اللہ اللہ ہر وقت اپنی سوچ اللہ اللہ والی بنائیں اس طرح تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ایسے سمجھیں میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھی ہوں رحمت آ رہی دل میں جاری ہے دل کی سیاہی ظلمت غفلت دور ہوں اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے اس سے آپ کو سے بہت آئیں گے لیکن اس کی برکت نمازوں میں حضوری آئے گی اور وسط سے کم ہو جائیں گے اگر پابندی سے آدھا آدھا آد آد گھنٹہ صبح شام کر لیں اسی طرح سو استفار استفار اللہ ربی من کل زمبن لے. سو دفعہ استفاست سو سو دفعہ دروش اللہ وََسن علیہ و وبارک وسلم اور ایک پارا آدھا آد پارا یہ ایک پاؤ قرآن کی تلاوت کر لیں تو یہ کام کریں گی تو آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا اب یہ سارے رضائش روحانی ترقی اور قبولیت کے راز کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تین دن کی برکات اس کے آخر پہ لکھے ہوئے ہیں اور بھی جو ہے اصلاحی تربیتی کتابیں ہیں بعض بچیاں کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے تو حافظہ پیز کرنے کے فطری طریقے تو یہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے ہمیں اپنے مقربین متقین بندوں میں شامل فرمائے اللہ عبص علیہ محمد علین آل محمد اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اخلاص نصیب فرما رضاء اللہ نصیب فرما یا اللہ اپنے نام کا اپنے قرآن کا عشق و محبت نصیب فرما یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات ہزار گنا ترقی نصیب فرما اساتذہ کو شرح صدر عطا فرما موت سب کی عمر میں زندگی میں فیصلوں میں برکت پیدا فرما تمام بچیوں کا یا اللہ مستقبل اچھا فرما قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ نفس اور شیطان کی مکاریوں سے محفوظ فرما اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا اللہ ہم اپنے اوقات کے مطابق مانگ رہے پیارے رب تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما یا اللہ ہم عاجز ہیں مسکین ہیں یا اللہ نفس اور شیطان نے غلبہ کیا ہوا ہے اللہ تو کریم ہے اور کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے یا اللہ ہزاروں چیزیں بغیر مانگے دے رہے ہیں ہم نے سچی سچی توبہ کی ہے یا اس توبہ کو قبول فرما لے اس توبہ کو مثالی توبہ بنا دے یا اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا لے اپنے نام قرآن کا مزہ عطا فرما دے جو بچی ہیں مرد ہیں سب کے دلوں کی جے شری دو قبول فرما لے اور یہ اللہ آخری وقت آئے ہم سب کے اللہ بردالف اللہ الا اللہ